السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. نحمد رسول بعد فاعوذ ام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ربش رحلی صدری ویسر علی من لسانی العدت قولی کل کے سوال ہیں کچھ ان کے جواب اور اس کے بعد آگے چلیں گے کچھ سوال ایسے ہیں کہ جو اتنے بڑے کراؤڈ میں ان کو ڈیمو نہیں کیا جا سکتا اپنے اپنے گروپس اور کلاسز میں کیجیے مسلب کسی نے کہا کہ مریض لیٹ کر نماز کیسے پڑے گا کیسے لیٹتے ہیں؟ دائیں کروٹ لیٹیں گے یا سیدھے لیٹیں گے یا ٹیک لگا کے جیسے عام طور پر اسٹریچر پہ پڑے ہوتے ہیں اور قبلا روح کیسے ہوگا جو اس کے اٹینڈنٹ ہوں گے وہ اس کے بیڈ کو یا اس کو اس طرف کے پڑا یعنی کہ سرانا اس طرف ہے دوسری طرف ہے یعنی مریض کی بھی قسم ہے نا ایک وہ مریض اب ایسے چلتا پھرتا ہے کرسی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے ایک وہ مریض ہے کہ جو چل پھر نہیں سکتے کہ انتہائی بوڑھا ہے اور ایک اسٹریچر پہ ایک ہاسپٹل میں گھر میں تو حسب ضرورت جتنی بھی سہولت ہوگی اس کے مطابق وہ یہ بتایا گیا تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تو آنکھوں کے اشارے سے پڑے گا اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو دل میں پڑے گا لیکن پڑے گا ضرور ٹھیک ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس مریض کی بات کر اگر پریگنینسی کے دوران کبھی کبھار بلیڈنگ ہو تو کیا وہ حیث ہوگا نہیں کیا اس میں نماز پڑھیں گے پڑھیں گے بچہ کے دودھ پلانے والی ماں روزے نہ رکھ سکے تو کیا وہ کسی کو راشن دے کر رکھوا سکتی کہ قزائی ادا کرنا ہوگی اسے قزا ادا کرنا ہوگی اس وقت اس کو چھوٹ ہے یعنی روزے نہ رکھنے کی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف فدیہ بھی کافی ہوگا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بھی ایسا شخص ہو بعد میں رکھ سکتا اسے رکھنے چاہیے ٹھیک ہے اللہ لگی نے یوتیقو نہ کہ میں میں نے اس کو بہت اچھی طرح واضح بھی کیا کسی کے سر میں دم کروں تو ہمیشہ وہ کہتا ہے سکون آ گیا اپنے جسم میں درد ہو تو جو بھی پڑھوں آرام نہیں آتا آپ کسی اور کو کہہ دیں یہ ایسے ہوتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو خود خارش کریں یا مساج کریں تو وہ اس طرح افیکٹو نہیں ہوتا جب کوئی دوسرا آپ کو کرتا ہے تو آپ کسی اور کی خدمات حاصل کر لیں کیا گیلی مٹی سے تعمیر کیا جا سکتا ہے نہیں سوکھی سے ہی کریں گے اللہ یہ کہ بارش ہے اور سوکھی کہیں بھی نہیں ہے تو تھوڑی سی لے کے ہاتھ پہ سکھا لیں اور پھر اس کو سوکھی مٹی بنا لیں اور اسی سے ہی ہم قیلولہ کرنے کی وجہ سے زہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں نہیں کیونکہ سو کر اٹھنے کے بعد کلاس میں جانا ہوتا ہے آپ اتنا کیوں سوتے ہیں کہ آپ کی نماز لیٹ ہو کتنے منٹ کا ہوتا ہے پانچ سے پندرہ منٹ اس سے زیادہ تھوڑی کیا دم کر کے پانی میں پھونک ماری جا سکتی پانی کے اندر پھونک نہیں مارنی چاہیے کیونکہ یہ منع ہے کھانے کی چیز میں پھونک مارنا لیکن دور سے اگر آپ دیکھ کے دم کر رہے ہیں تو اتنے بھی کافی ہے پھونک جو نا وہ انسان کے جسم پر ہی ماری جائے گی بیسیکلی اگر دور سے ایسے کر لیں پانی کو تو اور بات ہے اندر نہیں لوہے قرآنی سے دم کیا جا سکتا ہے نہیں لوہے قرآنی وہ جسم کافا یا اہم سات حروف مقداط ہے اس لیے کہ وہ حروف ہیں اور ہمیں جو باقاعدہ الفاظ ہیں ان کو پڑھنا چاہیے یہ اسکارف جو آپ نے اوڑھ رکھا ہے مجھے بہت پسند ہے مجھے پس صدقہ کر دیں آ کر لے جائیں مجھ سے ٹھیک ہے یہ لینا تو یہ لے جائیں جو کل لیا ہوا تو وہ لینا تو وہ لے لیں اچھا اگر آیت الکرسی یا کوئی سورت لکھی ہوئی کسی پیالے میں ہے تو کیا اس میں پانی کے دم سے پیا جا سکتا ہے لکھے ہوئے پہ پینے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں ٹھیک ہے کوئی شخص جادو کے توڑ کے لئے تاویز دم کر کے پہن دم کر کے کیسے پہن دے تاویز کو لٹکانا اور پہننا درست نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہ لٹکائے نہیں بلکہ پڑھ کے جو کل طریقے بتائے گئے ان کو استعمال کیا اگر کسی کو نظر لگی اور یہ پتا ہو کہ کس کی لگی ہے تو کیا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے جسم کا پانی دھو کر نظر لگنے والے پہ چھڑک دے اپنے کہتے نہیں جس کی لگی کا طریقہ ہے اگر ایک شخص ایک لمحے کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے نا تو اس کو بھی قیام میں کھڑا ہونا چاہیے اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں تو رکوع آپ اگر بیمار نہیں ہے تو پورے کا پورا کیجئے اور اگر آپ بیمار ہے تو جتنی آپ کی کمر جاتی اتنا کر لیں پھر اس کے بعد آپ دوبارہ کھڑے ہو کے پھر سجدے میں جا سکتے ہیں تو چلے جائیں نہیں جا سکتے تو پھر آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے آپ سجدہ کریں رکو کے لیے یہ ہے یعنی اگر آپ کھڑے ہو کے رکو نہیں کر سکتے اور بیٹھ کے رکوع بھی کرنا ہے تو رکوع کے لیے جکے اور سجدے کے جی اس سے زیادہ ٹھیک ہے اور اشاروں سے پڑھ لیجئے بات اسی طرح ہی ہوگی ہاں گھٹنوں پر ہی ہوں گے جی کیونکہ کسی اور چیز کے اوپر سجدہ نہیں کر سکتے جیسے میز وغیرہ بہت سے لوگ بصیفہ پڑھتے ہوئے بولتے نہیں کہتے ہیں, بولنا نہیں وہ اس لیے کہ ان کے خوشوخصو میں خلل پڑتا ہوگا نا کیا دم کرتے ہوئے کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتے نہ کرے تو بہتر ہے ایک کام جو کر رہے ہیں اس کو تسلی سے کرے ورنہ بھول لیا کہ کیا پڑھا تھا کیا نہیں پڑھا نے لکھا چہرے پر لگانے کے لیے دوائی کریم سے پہلے سورت البرا کی آیت سے بہت اللہ ومن احسن من اللہ پڑھنے پڑھ لیں قرآن کی آیت ہے لیکن قرآن کو صرف ان مقاصد کری نہیں اس آیت کا اصل مقصد کیا ہے ہم؟ اس سے بہت سے مراد کیا ہے اللہ کا رنگ آپ کو دیکھ کے خدا یاد آئے ٹھیک ہے جن کتنے قسم کے ہوتے ہیں کتاب لے لیں وہاں سے بک اسٹال سے جو جنات پر ہے اور وہ پوری پڑھ لیں سب پتہ چل جائے گا بعض اوقات نیومرالوجسٹ قرآن آیت یا صورت کسی خاص مسئلے کے لیے بتاتے ہیں انہیں ان کے کہنے پر پڑھنا یا یقین رکھنا کہ اللہ شفا دے گا یقین کیا جا سکتا ہے تو اس سے زیادہ یقین رکھیں نا ان چیزوں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ٹھیک ہے وہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ آیت پڑھو تو پڑھ لیں کوئی حرج نہیں ہے یہ کسی نے لکھا ہے کہ کل آپ نے جو ہوم ورک دیا تھا بلڈ گروپ کے بارے میں تلاش کرنے کا تو اس کا بہت فائدہ ہوا اور مزہ بھی آیا کیونکہ وہ وقت جب کوئی چیز کھائی اور دوسروں کو نقصان نہیں اور مجھے ہوا تو یاد آیا اور بات بھی سمجھ آ گئی کہ ایسا ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی کہ ایک ہی چیز دوسرا کھا رہا ہے اس کے لیے ٹھیک ہے اور میں نے کھائی تو میں بیمار ہوں خیر اپنے بلڈ گروپ کے حوالے سے تو بہت سی چیزیں پتہ چلی یہ کوئی جنرل باتیں جو اس چارٹ میں تھی وہ شیئر کروں گی جو چارٹ انہوں نے پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہنی سوٹیبل فار آل بلڈ گروپس یعنی ہنی ایسی چیز ہے جو آل بلڈ گروپس کے لئے ٹھیک ہے فک ایکسیلنٹ فار آل سب بلڈ گروپس کے لئے بہترین ہائیلی بینیفیشل فار آل بٹ سوٹیبل فار بی ٹائپ ڈیٹ سوٹبل فار آل بلڈ گروپس یعنی کھجور بھی سارے بلڈ گروپس کے لیے سوٹیبل ہے اچھا سب کے لیے نقصان دے حیرت کی بات ہے پھر ہیم یہ بھی پور کی قسم ہوتی ہے یہ بھی لکھا ہے پوائزنرس فار آل بلڈ گروپس پھر بیکن گروپسن فار آل بلڈ گروپس جب میں یہ چارٹ پڑھ رہی تھی تو مجھے جہاں ان چیزوں کا جو مجھے بہت پسند ہے مثلا آئس کریم پتہ چلا جو میرے لیے ہرگز فائدہ مند نہیں تو اس پر بہت دکھ بھی ہوا خوشی ہونی چاہیے تھا کہ پتہ چل گیا الحمد ساتھ جب یہ پڑھا تو اطمینان اور خوشی حاصل ہوئی جن اشیا کا قرآن و حدیث سے فائدہ معلوم ہوتا ہے وہ سائنس کی تحقیق سے بھی سب کے لیے قابل استعمال اور فائدہ مند ہے اور جس چیز کو قرآن نے حرام کیا لحم القنزیر اس کی تینوں معروف قسم انسانی جسم اور ہر قسم کے بلڈ ٹائپ کے لئے زہر ہے اللہ اکبر پڑھ کر خوشی بھی ہوئی اور اللہ پر پیار بھی کہ اس نے کتنے پہلے ہی تاکیدی طور پر ہمیں اس چیز سے خبردار کر دیا جو ہمارے لیے اچھی نہ تھی اور ان کے متعلق علم بھی دیا جو مفید ہے اللہ ہم سب کو حلال طیب اور جو ہماری اپنی صحت کے لیے اچھا ہو وہی کھانا نصیب کرے چلیے ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے اپنے تجربے شیئر کیے دم کرنے کے اور ان کو فائدہ بھی ہوا اور تھرل بھی تو انشاءاللہ یقین کے ساتھ آپ کرتے رہیں گے تو بہت فائدہ ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا ذکر کرنے کا موقع مل جاتا ہے اسی بہانے اور اللہ تعالیٰ کسی تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں اور وہ مقصد پورا ہو جائے تو بس ٹھیک ہے چلیے اگلا سبق شروع کرتے ہیں سلاسکی و محم ل شری قبال کیا امیر تم او مسلم کل انسلاتی تو سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے ہم سب کو پھر اپنی نمازوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت میں سب سے بہترین طریقہ عبادت کا نماز ہے کیا واقعی ہماری نماز ہمارے لیے اطمینان کا باعث ہے اس سنس میں کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ سبحان و تعالیٰ کی عبادت اچھے طریقے سے کی یا اس کے بعد ایک گلٹ آتی ہے کہ ٹھیک نہیں پڑھی کیونکہ ہم سب کو کنٹینیوسلی اپنی نمازوں کو امپروو کرتے رہنا چاہیے اور کبھی بھی اس پر راضی نہیں ہو جانا چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے اپنے نفس کے پلیجر کے لیے بھی نہیں اگرچہ آپ کو انسٹنٹ ریوارڈ ملے گا کہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور ایک خوشی نصیب ہوگی لیکن آپ کا مقصد کیا ہو کہ آپ اپنے رب کو خوش کر دیں ایسی عبادت کریں کہ رب خوش ہو جائے اور سب سے زیادہ قرب نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے سجدوں کو بہترین بنائے اور اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ اپنی عبادت کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور میرے لیے خوشی کا باعث بنا دے جب جا نماز کی طرف قدم اٹھانے رہے ہوں تو اپنے دل کا جائزہ لیا کریں کہ کن قدموں سے جا رہی ہوں بوجھل قدموں سے یا خوشی کے ساتھ اور کیا میں اس وقت کا انتظار کرتی ہوں یا آ جائے تو مصیبت سمجھتی ہوں کیونکہ اگر ہم نے سب سے پہلا کام ہی درست نہیں کیا تو باقی زندگی کیسے درست ہو سکتی ان نسلاتی ہی اگر ٹھیک نہیں ہوئی تو باقی کام کہاں سے ٹھیک ہوں گے اور نماز کے لیے تہارت شرط ہے اگر تہارت ہی نہیں حاصل ہوئی تو باقی اگلا حصہ تو ویسے ہی بکار ہو جائے گا تو اول سے آخر تک اس حصے پر فوکس کیجئے اس کے مطابق اپنا جائزہ لیجئے کیونکہ نماز ہمیں بار بار اس بات کی پریکٹس کرواتی کہ ہمیں سب کام اللہ کے لیے کرنے دکھاوے اور ریاکاری کے لیے نہیں اور جب ہمارا معاملہ اللہ سے درست ہو جاتا ہے تو بندوں سے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ پھر ہم بندوں سے کسی قسم کی غرض نہیں رکھتے اور بندوں کو جب ہماری جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے حسب حیثیت حسب استطاعت ہم آگے بڑھتے ہیں اسی میں ایک چیز عیادت ہے اور یہ ہمارے دین کا ایک بہترین خوبصورت باب ہے کہ جس میں ہمیں دکھی مریضوں پریشان حال مایوس اور تکلیف میں مبتلا بیماروں کی مزاج پرسی اور ان کی خدمت کا موقع ملا ہے اور اس کا بہترین اجر بھی بتایا گیا ہے تو آج ہم عیادت کے موضوع پر بات کریں گے عیادت کیا ہوتی ہے عیادت کا مطلب کیا ہے عیادت ہوتی ہے صحت مند انسان کا بیمار کے پاس صحت مند انسان کا بیمار کے پاس بطور ہمدردی اور غم خاری جانا بیسکٹ کیا ہے کہ آپ جا کر اس کی ہمدردی کریں اور اس کے غم کو بانٹیں اس کا غم ہلکا کریں اسے تکلیف پر صبر کی تلقین کرنا تسلی اور تشفی دینا نیز اللہ تعالی کی رضا کی خاطر اسے تعاون اور مدد کی پیشکش کرنا یہ عیادت ہے تو کون کون سے کام ہے مریض کی ہمدردی غم خاری صبر کی تلقین تسلی اور تشفی تعاون اور مدد اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر اللہ سے بدلہ لینے کے لیے اللہ سے جزا کی توقع رکھتے ہوئے مریض سے نہیں کیونکہ مریض بچارہ تو محتاج ہے وہ آپ کو کیا دے گا تو آپ مریض کے لیے بوجھ بن کے نہ جائیں جو بھی اس کے لیے کریں بلکہ خوشی کا باعث کہ وہ آپ کے جانے سے اچھا محسوس کرے ہلکا محسوس کرے تو یہ جو بنیادی کانسیپٹ ہے یہ ذہن میں ہو یہ نہیں کہ ہم جا کے مریض کے سر پہ بوجھ بن جائیں اُلٹا وہ اٹھ کے ہمارے لیے چائے بنانا شروع کر دے یا ہمارے لیے بیٹھنے کی جگہ تیار کرنی شروع کر دے یا پورے گھر کو صاف کرنا شروع کر دے کہ لوگ میری عادت کو آ رہے ہیں تو میں ذرا ہر چیز ٹھیک کر دوں مہمان بن کر نہ جائیں عادت کرنے والا بن کر جائیں مریض سے کسی قسم کے فیور کی توقع نہ رکھیں دینے والا بن کر جائیں فائدہ پہنچانے والا بن کر جائے جس طرح فائدہ مند ہے اسی طرح فائدہ مند اعادت کرنے والا بھی ہوتا ہے عاد مسلمان مریض کا حق ہے حقوق و لباد میں سے ایک اہم حق ہے جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے حدیث میں آتا ہے حق المسلم علی المسلم خمسن مسلمان پر مسلمان کے پانچ حقوق ہیں سلام کا جواب دینا مریض کی عیادت کرنا جنازے کے ساتھ جانا دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا ٹھیک ہے یہ دوسرے کا حق ہے اگر آپ نہیں دیں گے سلام کا جواب نہیں دیں گے چھینک کا جواب نہیں دیں گے یا بیماری پر کسی کو نہیں پوچھیں گے تو کیا کریں گے حقوق و لباد میں کمی کیونکہ بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو نفع پہنچائے اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل کیا ہے کہ انسان کسی کے دل میں خوشی پیدا کر دے دوسروں کے لیے خوشی کا پیغام بن کر جائے پھر یہ ہے کہ صرف حق ہی نہیں بلکہ ایک درجے میں واجب بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان پہ لازم ہے بیمار کی عیادت کرنا جنازے میں شریک ہونا اور چھینکنے والے کو جب وہ الحمد کہے تو اس کا جواب دینا اگر وہ نہ الحمدللہ کہے تو پھر آپ کی چوائس دیں یا نہ دیں لیکن اگر اس نے الحمد کہا ہے تو آپ کو جواب لازم دینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ مریض کی عیادت کرو اور قیدی کو رہائی دلاؤ برابن آزم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم جنازے کے پیچھے چلیں مریض کی عادت کریں اور سلام کو پھیلائیں اب آپ دیکھ رہے ہیں متعدد احادیث میں یہ تینوں کام ساتھ ساتھ آ رہے ہیں حضرت انس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا کہ آپ بیمار کی عادت کرتے اور جنازے کے ساتھ جاتے یعنی یہ آپ کے قول اور فیل دونوں سے ثابت ہے یعنی آپ نے خود بھی یہ کام کیا اور کرنے کا حکم بھی دیا اور اس کی اہمیت بھی بتائی عباد بن ظاہر کہتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ دوران خطبہ یہ کہتے ہوئے سنا اللہ کی قسم ہم لوگ سفر اور ہزر میں حضر نہیں نہیں گھر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیماروں کی عیادت کرتے جنازے میں شرکت کرتے ہمارے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے تھوڑے اور زیادہ کے ساتھ ہماری غم خاری فرماتے یعنی تھوڑا ہوتا تو تھوڑی چیز کے ساتھ زیادہ ہوتا تو زیادہ کے ساتھ لیکن ہمارا غم بانٹتے حالت اعتقاف میں بھی مریض کا حال پوچھنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے روایت ہے کہ اگر میں اعتقاف کی حالت میں گھر میں حاجت کے لیے داخل ہوتی اور اسی گھر میں مریض ہوتا تو چلتے چلتے مریض کی حالت کے بارے میں بھی پوچھ لیتی یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ گھنٹا بیٹھے اس کے پاس لیکن حال پوچھ لیں فرشتوں کا مریض کی عیادت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مسجد کی میخیں ہوتے ہیں میخ کیا ہوتی ہے کیل کیل کیا کرتا ہے کیل کا کیا کام ہوتا ہے استقامت کے ساتھ ایک جگہ تھک جاتا ہے جم جاتا ہے کچھ لوگ مسجد کی میخیں ہوتے ہیں وہاں سے ہلتے نہیں جب فرصت ملے وہیں جا کے بیٹھ جاتے ہیں فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں فرشتے بھی ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ مسجد میں کس لیے بیٹھے قرآن پڑھیں نماز پڑھیں ذکر اذکار کریں جیسے آپ حرم کو دیکھیں تو کچھ لوگ جاتے ہیں جب حج اور عمرے کے لیے تو وہ اپنا ٹھکانا کس کو بنا لیتے ہیں؟ مسجد کو. اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں پھر واپس مسجد میں آ جاتے ہیں وہیں بیٹھے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں ذکر کرتے ہیں کبھی تھوڑا آرام بھی کر لیتے ہیں لیکن موسٹلی وہیں پر ہی جم کے بیٹھتے ارتکاف بھی جم کے بیٹھنے کو کہتے ہیں اگر وہ غائب ہوں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں کہ آج کدھر در اب وہ آیا کیوں نہیں بیمار ہو جائے تو عادت کرتے ہیں نحنو اولیا کم فل حیات دنیا و پلا فرا اور اگر کسی کام میں مصروف ہوں تو ان کی مدد کرتے ہیں کسی کام میں مصروف ہوں تو ان کی مدد کرتے ہیں ان, ان کے کاموں میں بہت آسانی ہو جاتی برکت ہوتی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ اچھا یہ اتنا بڑا کام تھا اور پتہ بھی نہیں چلا ہو گیا اتنی جلدی ختم ہو گیا اب ان کا طریقہ اپنا ہے وہ کیونکہ فرشتے ہیں ضرور نہیں کہ مادی طور پر بازوقت مادی طور پر بھی کرتے ہیں لیکن شرط کیا ہے کس کو یہ ساری فسیلٹیز حاصل ہیں جو بازاروں میں گھومیں یا مسجد کی محفوظ یعنی نیک کام میں استقامت کرنے والے جم کے کرنے والے یہ جو استقامت کی بات ہے یہ بھی بڑی اہم ہے کچھ لوگ بہت مستقل مزاج ہوتے جو کام شروع کرتے ہیں اس کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں اور کچھ لوگ متلون مزاج ہوتے ہیں اس کا کیا مانا ہوتا ہے تھوڑا سا کام کیا پھر بور ہو جاتے پھر اسے تھک جاتے پھر وہ ایک کام کیا پھر وہ چھوڑ دیا پھر اور کرنے لگے پھر اور کرنے لگے زندگی میں کوئی چیز ان کی متعین نہیں ہوتی تو کسی بھی کام میں اگر آپ جم کے نہیں کام کرنے والے تو وہ کام کوالٹی کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے بس اگر آپ کے پاس کوئی مشورہ لینے کے لیے آئے کہ مجھے کیا کام کرنا چاہیے میرے پاس یہ بھی اپشن ہے یہ بھی آپشن یہ بھی اپشن تو آپ اس کو رائے دینے میں کس چیز کا خیال رکھیں گے مثلا آج ہی صبح مجھ سے کسی نے مشورہ کیا کہ اس وقت میں بالکل فارغ ہوں مجھے آپ بتائی کہ میں کیا کام کروں تو میں نے ان کو کیا جواب دیا ہوگا ہوں جو کام آپ کو سب سے زیادہ آتا ہے جس سے آپ میکسیمم فائدہ دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں. تو جب آپ میکسیمم فائدہ پہنچائیں گے تو اجر بھی زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا جتنا زیادہ فائدہ ویسے یہ کام آپ کو آتا ہی نہیں ہے اور آپ وہ شروع کر دیتے ہیں تو کیا کریں گے وقت ضائع کریں گے اپنا بھی دوسروں کا بھی زندگی میں کبھی بھی کسی کو جبھی آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں جب آپ کو وہ کام آتا ہوگا اور اگر نہیں آتا تو اس کو مطلب ہم کچھ بھی نہ کریں ہماری چھٹی ہاں؟ کیا ہوگا اس کو سیکھیں یعنی زندگی کا ایک حصہ تھا جس میں زیادہ سیکھنے پہ وقت لگتا ہے پھر ایک ہوتا ہے جس میں انسان سیکھتا ہے بھی اور کرتا بھی ہے پھر ایک ہوتا ہے جس میں انسان ایکسپرٹ ہو جاتا ہے نیکسٹ لیول پہ چلا جاتا ہے اور اس میں پھر انسان صرف بانٹتا ہے دینے والا بن جاتا ہے پھر اس میں سیکھنے کا ریشو کم ہو جاتا ہے تو اگر آپ ایک گراہ بنائے نا یا ایک آپ تین خانے بنائے تو جیسے یلو کے بعد اورج کے بعد ریڈ تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کس کیٹیگری میں اس وقت مسلسل طالب علم ہوتے ہوئے زیادہ تر کام آپ کا کیا ہوگا میں ہے مثلاً. اس میں آپ میکسیمم سیکھ رہے ہیں پورا فوکس سیکھنے پہ پھر آپ ایک لیول آتا ہے جب آپ ایک سرٹن لیول تک سیکھ چکتے ہیں تو پھر آپ یلو کی بجائے میں آ جاتے ہیں جس میں آپ دونوں یعنی کچھ ریڈ حصہ ہے کچھ یلو حصہ ہے ٹھیک ہے نا رنگوں کی تقسیم بھی ایسا ہی ہے نا اورنج کس سے بنتا ہے ریڈ اینڈ یلو سے ٹھیک اب اس میں آپ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے پھر اگلا لیول آ جائے گا جس میں آپ زیادہ دینے والے ہیں اور لینے کا آنسر کم ہو جاتا آٹومیٹکلی کم ہو جاتا ہے انسانی جسم بھی آپ دیکھیں جب بچپن جوانی اور بڑھاپا تین حصے اگر آپ اس کے کریں تو بچپن میں زیادہ تر غذا لے رہے ہوتے ہیں لیکن بڑھاپے میں پھر کیا کریں وہ جو بچپن میں لیا اسی کو ایک طرح سے انٹیک کم ہو جاتا ہے لیکن اسی کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں رائٹ تو تعین کریں کہ آپ زندگی کے کس حصے میں ابھی آپ کو خود زیادہ پڑھنا چاہیے یا ابھی آپ کو پڑھانا چاہیے مثلاً یا کوئی بھی سکلز ابھی زیادہ سیکھنی چاہیے یا سکھانی چاہیے اور کون سا وقت ہے کہ جب آپ کو دونوں کام ساتھ ساتھ بھی کرنے ٹھیک ہے جب آپ مثلاً 50 یا 60 کراس کر جاتے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داریاں کچھ اور ہو جاتی ہیں تو اس حد کو پہنچنے سے ریڈ کی حد کو ویسے بھی ڈینجر زون میں آ جاتے ہیں ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کہاں پر ہیں اس وقت اور اس کے مطابق آپ پھر اپنے لیے ذمہ داریوں کا اور اپنے کاموں کا تعین کریں کیونکہ اگر آپ کوئی پلاننگ نہیں کریں گے اور ہیل لی کبھی کچھ کر لیا کچھ کر لیا تو مشکل ہو جائے گی مثلا ایک شخص ہے بچہ ہے وہ آپ سے مشورہ کرنا ہے تو آپ اس کو کسی اور اینگل سے بتائیں گے جوان کو کچھ اور اور جو, جو جوانی کی حد کراس کر گیا تو اس کو آپ یہی بتائیں گے کہ اس وقت آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں اور ساری زندگی جو آپ نے کام کیا ہے اس فیلڈ کو مت چینج کریں اب اسی کو بہتر طریقے سے دوسروں کو دینے والے بنے تاکہ وقت ضائع نہ ہو کچھ لوگ یونیورسٹی میں جا کے یہ کرتے ہیں آج یہ سبجیکٹ پڑھ لیا پھر لائن چینج کر کچھ اور کر لیا پھر کچھ اور کر لیا تو جب تک آپ میکے نہیں نہ بنے کچھ چیزوں کی اس سب تک طالب علم ہوتے ہوئے میخیں بن جائیں علم حاصل کرنے کی ٹھیک ہے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے عیادت کرنے سے اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق بھی بڑھتا ہے اس اور بہت سی احادیث ہیں مثلاً وہ مشہور حدیث اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے اے ابن آدم ابن آدم کون ہے انسان ہم سب میں بیمار ہوا تم نے میری بیمار پرسی کیوں نہ کی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے ابن آدم ارض کرے گا اے میرے رب آپ رب العالمین ہیں میں آپ کی بیمار پرسی کیسے کرتا آپ کی بیمار پرسی کا کیا مطلب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہیں نہیں معلوم تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا لیکن تم نے اس کی عیادت نہ کی اگر تم اس کی بیمار پرسی کرتے تو مجھے اس بیمار کے پاس پاتے تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ بیمار انسان بذات خود اللہ کے قریب ہوتا ہے بیمار اللہ کے قرب میں اسی لیے بیماری میں خیر ہے بیماری آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی حتیٰ کہ جو عیادت کرنے آتا ہے وہ بھی اللہ کو وہاں پاتا ہے ٹھیک ہے تو خود بیمار ہو تب بھی ڈپریشن میں نہ جائیں اور اگر کوئی بیمار ہو تو اس خوشی کے ساتھ اس کے پاس جائیں کہ وہاں سے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوگا اللہ کو خوش کرنے کا کام ہے right? تو پھر آپ کو بوجھ نہیں لگے گا صرف آپ بدلہ دینے نہیں جائیں گے وہ ہو اس نے میرا حال پوچھا تو میں بھی ذرا پوچھ لوں اس طرح کے بے روح کاموں کا فائدہ نہیں تو اپنے ہر کام کو اتنا دلچسپ اور اتنا پر اثر بنائیں کہ واقعی آپ اپنے آپ کو بھی خوشی دیں اور دوسروں کو بھی خوشی پہنچائیں ٹھیک ہے نا اور بے روح کام بوجھ ہوتے ہیں اور بوجھ ایک ٹینشن کا سبب بن جاتا ہے تو اس سے نکلیں بیمار ہو جائے تب بھی ٹینشن میں نہ آئیں خوش رہیں اللہ کے قریب ہیں اور اللہ سے قریب ہو کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی اچھی صحت دیں کہ میں آپ کی بہترین عبادت کر سکیں موقع سے فائدہ اٹھائیں خوب خوب دعائیں کریں اور اگر کوئی آئے تو وہ بھی خوشی سے آئے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اگر یہ نیت کر لے ہر مریض کو دیکھنے سے قبر کہ میں اس کی عادت پی تو وہ کتنا اجر کما سکتا سارا دن سارا دن اجر ہی اجر ہے لیکن عام طور پر نیت کے نہ ہونے سے وہی عمل ہمارا بوجھ ہو جاتا ہے اور ہر ایک پر جتا رہے ہوتے ہیں اسی لیے آپ دیکھے بعض ڈاکٹرز کس طرح مریضوں کو ڈانٹ رہے ہوتے اور کتنے رہ گئے اور کیا ہو گیا اور بس جان چوٹے ان سے اور مریض کو بھی اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے بس توجہ چاہیے ہوتی ہے اگر آپ پانچ منٹ بھی دے رہے ہیں مریض کو اور اس کو یہ فیل ہوا کہ وہ پانچ منٹ آپ نے اس کو فلی دی ہیں کوئی موبائل نہیں آپ کے ہاتھ میں اور کوئی پیجر نہیں ہے اور کوئی کچھ نہیں ہے آپ اسی مریض کے لیے تو آپ یقین کریں کہ مریض پہلے زیادہ امپروو کر جائے گا لیکن جب مریض دیکھتا ہے نا کہ ڈاکٹر اس سے بھی بات کرے اس سے بھی کرے تو وہ انسان کی تسلی نہیں ہوتی مثلاً اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر آپ سے بات کرنے کے بجائے اور لوگوں سے بات کر رہا ہو کبھی اس سے بات کرے کبھی سے اور آپ کی بات پوری سنے بھی نہ تو اس کے بعد کیا آپ کا دوا کھانے کو بھی دل چاہے گا اس کی اکثر شکایت یہی ہوتی کہ توجہ نہیں دیتے لیکن اگر اتنا بڑا ریوارڈ ہو تو کتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ دیکھے ایک ایک کو ہر چیز ایک پروفیشن جو بن گئی عبادت تو نہیں رہی نا چاہے پروفیشن ہو اس کو بھی عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے یہ بات یاد رہے گی آپ زندگی میں کوئی بھی پروفیشن اختیار کر لیں لیکن اس کو عبادت سمجھ کے کریں اور اگر وہ عبادت کی کیٹیگری میں نہیں آتا تو اس کو چھوڑ دیں وہ حرام گامی ہوگا یا غلط ہوگا اللہ کی نافرمانی کا عبادت کرنے والا اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے اللہ کی امان میں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ خسائل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان کسی ایک سے متصف ہو کر فوت ہو جائے تو اللہ کے ذمے میں ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا ایک وہ آدمی جو کسی مریض کی تیمارداری داری کرنے کے لیے گیا اگر یہی کام کرتے ہوئے فوت ہو گیا تو اس کا ذمہ دار اللہ ہے یعنی عیادت کی راہ میں فوت ہونے والا بھی جنت کما گیا عیادت کرنے والے کے لیے فرشتے کی طرف سے ایک اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیمار کی عیادت کرے یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرے تو آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تم بھی پاک ہو تمہارا چلنا بھی پاک ہے اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا. ستر ہزار فرشتوں کا رحمت کی دعائیں کرنا سیدنا علی بن طالب بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے بے سنا جو بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی صبح کے وقت میں عیادت کرتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اگر شام کو عیادت کرنے جاتا ہے تو بھی صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں اور وہ جنت میں ایک باغ پا لیتا ہے گویا باغ کا سودا کر کے آپ آتے آپ میں سے کبھی کسی کو خود پراپرٹی خریدنے کا کوئی اتفاق ہوا ہے کبھی کوئی لینڈ خریدی ہو کوئی گھر خریدا ہو کیا فیلنگ ہوتی ہے جب آپ کی ڈیل ہو جاتی ہے کسی بزنس کی تو کیا فیلنگ ہوتی اونرشپ کی فیلنگ ہوتی ہے مجھے یاد ہے کہ جب اس ایج الیون کے لیے میں سی ڈی اے گئی تھی صرف سائن کرنے کے لیے کہ جب ہمیں پلاٹ الاٹ ہوا تھا تو اس پہ جا کے سگنیچر کرنے تھے تو ایک عجیب خوشی تھی کہ اللہ نے ایک جگہ دے دی ہے کہ جہاں دین کا کام ہوگا تو اگر یہی ایک فیلنگ آئے کہ اچھا مریض کے پاس گئے ایک باغ کا سودا کر کے آئے اور وہ جنت کا یہاں کا جنت کا باغ کا سودا کر کے آئے تو نہ جانا بو نہ وہاں بیٹھنا بوجھل نہ ہو کے آنا بوجھل تو علم کے یہی فائدے ہوتے ہیں کسی بھی کام کو سیکھنے کے بعد جاننے کے بعد اور خصوصاً دین کا علم اور اس پر جو اجر اور ریوارڈ ہے اس کا علم اور پھر اس کا یقین ہو تو انسان کے ہر کام کی کوالٹی کئی گنا زیادہ ہو جاتی ایکسلنس کے لیول پر انسان پر کام کرتا ہے کیونکہ وہ اندر سے خوش ہو رہا ہوتا ہے نا اور جب آپ کی بندوں سے ہر لالچ نکل جاتی ہے نا کہ مجھے ان سے تو چاہیے کچھ نہیں کیونکہ میرا رب کافی ہے مجھے تو اس وقت اور بھی خوشی ہوتی وہ کچھ کہہ بھی دیں. اچھا تو میں آج یاد آیا تب بھی خوش رہیں گے کوئی بات نہیں. وہ کو بھی دے آگے ناراض بھی ہو. مریض بےچارا تو بیمار ہے نا اس نے تو کچھ بھی کہہ دینا ہے. تو انسان کو نہیں مائنڈ نہیں کرتا ورنہ تو غصے سے اٹھ کے نکلے گا باہر میں اچھا عادت کرنے کے اس نے میری بےزی کر دی ہاں؟ میں آئندہ تو کبھی نہیں جاؤں گا ایک میری ساتھی ہیں تو انہوں نے ایسا کیا کہ کھانا بنوایا اور مجھے میرے سے ہاسپٹل اور ساتھ کچھ پمفلٹس بھی لیے کہ میں یہ اسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے تو میں ان کے ساتھ گئی تو وہ اتنی خوشی کے ساتھ ہر مریض کے پاس جائیں ان سے پوچھیں کیا حال ہے آپ کا انشاءاللہ شاء آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے ساتھ کھانے کا پیکٹ اور ساتھ کچھ پمفلٹس وغیرہ دیے اور اتنا زیادہ انہیں شوق ہے اور وہ ماشاءاللہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے پھر بھی کرنا ہے اگر آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گے میں کسی اور کو ساتھ لے کے جاؤں گی کہ مجھے کرنا ہے تو یہی ہے نا کہ وہ جب کوئی چیز دل میں اتر جاتی ہے تو پھر اس پہ عمل کرنا پہ دلچسپ ہو جاتا ہے بالکل بالکل السّلام علیکم استاذ ڈاکٹر فضل اللہ صاحب از ویری مین تو دو دفعہ پچھلی دفعہ میں مطلب uh, میرے نانا بو کی طبیعت بہت خراب تو so, وہ 5 منٹ کے لیے آئے, کھڑے کھڑے آئے لیکن وہ آئے اور انہوں نے اتنی دعائیں دیں میں سوچتی تھی کہ صرف پانچ منٹ کے لیے آئے کیا ابھی آب بس جا رہے ہیں اور کیونکہ شوق بھی ایک اور پھر وہ لیکن آ کے انہوں نے اتنی دعائیں دی. لیکن 5 منٹ کے لیے کھڑے کھڑے آ کے وہ چلے گئے کتنا اچھا ہوا ہوگا نا پانچ منٹ بھی صلی اللہ علیہ نے فرمایا جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی اس نے رحمت میں غوطہ لگایا اور جب بیٹھ گیا تو رحمت میں جگہ بنا لی پھر دس گنا اجر کا ملنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی زائد چیز خرچ کر دے اس کا ثواب سات سو گنا ہوگا جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی زائد چیز خرچ کر دے یعنی صرف اللہ سے جزا پانے کے لیے یعنی آپ استعمال نہیں کرے آپ کے پاس ایکسٹرا ہے لیکن کسی کو کام آ سکتی ہے تو سات سو گنا ثواب اور خصوصاً اگر دین کے کام میں دے فی سبھی اللہ میں جیسے قرآن مجید میں سورت البقرہ کے آخر میں آتا ہے نا اللہ فیون امبا لہم فی سبیل اللہ کمت علحب امبت کلبل میں اتوحب تو اس میں سبھی اللہ سے مراد ایک تو اللہ کی خاطر اور ایک دین کی خدمت میں جو اپنی ذات اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے کسی بیمار کی عیادت کرے یا کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے تو ہر نیکی کا بدلہ دس نیکیاں ہوگی پھر جنت کے باغوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ لوٹتے وقت تک جنت کے باغ میں رہتا ہے پھر جنت میں لے جانے والا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی دن میں ان پانچ باتوں پر عمل کرے گا اللہ اس کو اہل جنت میں لکھ دے گا جو مریض کی عادت کرے جنازے میں حاضر ہو اس دن کا روزہ رکھے جمعے کے لیے جائے اور ایک گردن آزاد کرے اس کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے نا کہ ابو حرارہ سے مروی ہے صحیح الادب المفرد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے ابو بکر نے کہا میں نے آپ نے پوچھا آج کس نے مریض کی عادت کی ابو بکر نے کہا میں نے آپ نے پوچھا آج تم میں سے کون جنازے میں حاضر ہوا ابو بکر نے, کہا, میں, آپ نے, پوچھا, آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ابو بکر نے کہا میں نے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص میں ایک ہی دن یہ سب خصلتیں جمع ہو جائیں تو وہ ضرور جنت میں جائے گا ہمارا حال یہ کہ ایک کام کر لیں تو ہم کہتے ہیں پہاڑ توڑ دیا اب اگلا کوئی اور کرے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی فکر کریں ایک کام پر راضی نہ ہو جائے اب یہ کہ کس کس کی عادت کی جائے کس کی کریں اب اس وقت بھی آپ سوچ لیں کہ مسئلہ نہیں عدی سے پڑھ رہے ہیں تو عمل کرنا ہے آپ نے تو آپ کس کی عادت کو جائیں سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کے آس پاس آپ کے خاندان میں آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے گھر والوں میں کوئی بیمار ہے کس کس کے ہاتھ کھڑا کیجئے اللہ اکبر تقریباً ہر ایک کے کوئی نہ کوئی ہے ایسا قریب یا دور جو بیمار ہے تھوڑا یا زیادہ ٹھیک ہے نا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس ویکینڈ پر اس نیت کے ساتھ رحمت جنت باغ سب کچھ اس سب کے اجر کے یقین رکھتے ہوئے عیادت کرنی جی اس میں یہ ہے کہ آپ فون پر بھی بات کر سکتے ہیں آپ مریض سے متعلق جو حدیثیں ہیں تو وہ لکھ کے بھی, بھی بھیج سکتے ہیں یعنی اگر فیزیکلی جانا ممکن نہ ہو تو کسی بھی طرح آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں پھر یہ یاد رکھیے کہ صرف بڑوں کی نہیں چھوٹوں کی بھی عادت کی جاتی ہے کیونکہ ہم بازوقت کہتے ہیں اچھا یہ تو بچہ ہی ہے نا اس کی ماں دیکھ رہی ہے اس کو اگر آپ بچے کی عادت کریں تو کتنا امپورٹنٹ فیل کرے گا کہ اچھا مجھے دیکھنے کے لیے آئے تو بچوں کی عادت کرنا اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے آپ کو کہلا بھیجا میرا بیٹا موت کی کشمکش میں ہے اس لیے آپ تشریف لائیں میرا بیٹا پوت ہونے والا ہے آپ تشریف لائیں آپ کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ ساد بن عبادہ معاذ بن جبل بھی کھڑے ہوئے میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا اسامہ وہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گئے گود میں لایا گئے اس کی سانس اکڑ رہی تھی گویا وہ ایک مشک تھی بس آپ کی دونوں آنکھیں بہنے لگی یعنی اس کی تکلیف دیکھ کر پھر خادموں کی عادت انس رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھتا تھا جوتے پکڑاتا تھا ایک مرتبہ بیمار ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اس کا بھی جا کے حال پوچھا حالانکہ وہ نان مسلم تھا پھر آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی تو وہ مسلمان ہو گیا تھا ظاہر ہے کہ ہم تو اللہ کے لیے جا رہے ہیں ہو سکتا وہ مسلمان ہی ہو جائیں کمزور اور پسماندہ لوگوں کی عادت کیونکہ یہ وہ عادتیں جن کو ہم عام طور پر اگنور کر دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارے رشتہ داروں خاندان کے لوگوں اپنے ہوں پیارے ہوں وہ تو ٹھیک ہے لیکن کسی اور کی وہ ہماری ڈیوٹی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ صحیح کی حدیث ہے آپ کمزور مسلمانوں کے پاس آتے ان کو دیکھتے ان کے مریضوں کی عادت کرتے ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے فری میڈیکل کیمپس لگائیں اور اس میں صرف ڈاکٹرز اور نرسز نہ ہوں بلکہ ہیلپرز بھی ہوں جو اس وقت مریضوں کو مختلف طریقے سے ہیلپ کرے میرے خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک پروگرام بنا لینا چاہیے اور اسٹوڈینٹس کے گروپس کو لے جانا چاہیے اور ان کو پہلے ٹریننگ دینی چاہیے اور پھر اس کے بعد وہاں جا کر کرنا کیا ہے وہ بھی بتانا چاہیے 2005 میں جب زلزلہ آیا اور اس کے بعد الہدا کے تحت ہی وہاں پہ ایج الیون میں کیمپ بھی لگا اور الحمد للہ کے بہت سے اسٹوڈینٹس تھے اس وقت اس میں خود بھی اسٹوڈینٹ جی میں ایز اے ہی وہاں پہ گئی اور استادہ ہمیں یہ بھی کام دیا گیا کہ آپ ہاسپٹلس میں جائیں اور آپ یقین کریں کہ اس وقت ان بچوں کی حالت جو تھی اور ان کی آنکھوں کی جیسے چمک ان کے والدین کو ڈھونڈ رہی تھی اور گئے تو ہم ان کی تیمارداری کے لیے تھے لیکن خود بھی اتنے دل برداشتہ ہوئے ان کے ہاتھ گندے ان کے منہ گندے لیکن اس کے بعد جب ہم نے تھوڑا سا ان کے کیئر کی ان سے باتیں کی انہیں گفٹ وغیرہ دیے تو تھوڑی سی دل کو سکون ضرور آیا تو جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے پیاروں کی عادت کے لیے جائیں تو ایسے موقع پہ ان لوگوں کی بھی عادت بہت ضروری ہے اور سوشل ویلفیئر ڈیپارٹمنٹ یہ کام کر بھی رہا ہے لیکن, حمدنیل حمدنیل لیکن حمدنیل حمدنیل دل دل حمدنیل حمدنیل نہیں ملتے کیونکہ ہم سب اپنی دنیا میں مصروف ہیں اپنا ٹائم ٹیبل ایسا بنا نا کہ جیسے ہفتے میں کوئی ایک دن ایک گھنٹے کے لیے کسی ایسی جگہ جانے کا پروگرام بنا لیں ویکینڈ پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہے پڑھ رہے ہیں آپ لیکن ویکینڈ پہ آپ کر سکتے ہیں آفٹرنون میں کوئی ٹائم رکھ سکتے ہیں اپنے آس پاس کے علاقے میں کوئی چیز ایسی دیکھ سکتے ہیں لیکن کرنا کیا اس کی پہلے ٹریننگ لے لیں تو ٹریننگ ڈپارٹمنٹ ایسی ایکس کے لیے خصوصاً جب آپ لوگوں کا کورس ختم ہو جائے تو ایسے کاموں کے لیے خود آ کے والنٹیئر کریں کہ ہمیں اس گروپ میں شامل کر لیں اس میں کر لیں ایز اے ٹیم اگر آپ جاتے ہیں تو ایک تو بوجھ نہیں ہوتا اور دوسرا یہ کہ مل جل کے جب کام کرتے ہیں تو اس کی خوشی بھی کچھ اور ہوتی ہے اور صرف مریض کو فائدہ نہیں ہوتا شاید اس سے زیادہ فائدہ آپ خود لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس آتے ان کو دیکھتے ان کی عادت کرتے ابو اماما بن سہل کہتے ہیں ایک مسکین خاتون بیمار ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی آپ مساکین کی عادت فرماتے اور ان کے احوال دریافت کیا کرتے تھے آپ نے اس کی بھی عادت کی دیہاتی کی عادت کرنا ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرابی کی عادت کے لیے گئے بے ہوش شخص کی عادت کریں جو قومے میں پڑے ہوتے ہیں اس کو کوئی پتہ نہیں کون آیا کون گیا ہم تو اس کے پاس جاتے ہیں نا جو ہمیں دیکھے اور وہ لکھ لے کہ ہاں وہ آیا تھا اور پھر رسمیں دنیا نبھانے پر واپس آئے نہیں کوئی بھی ہو چاہے اس کو پتا بھی نہ ہو کہ کوئی آیا اور دعا کر کے گیا ہمارے لیے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ بیمار ہوا تو میرے پاس رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عادت کے لیے تشریف لائے بے ہوشی کی حالت میں پایا تو بعد میں بتایا گیا ہوگا کہ اس طرح وہ آئے تھے عادت کے لیے اچھا یہ جو آپ کے کتاب میں پیج 28 پر ایک حدیث ہے زید بن ارکم کی آنکھیں دکھنے لگی ٹھیک ہے نا ہے کسی نے پوچھا تھا نا اگر دانت میں درد ہو یا آنکھ میں یہ کچھ تو اس کے لیے کیا کیا جائے تو اس میں جو حدیث ہے یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کی بجائے میں آپ کو دوسری حدیث بتاتی ہوں جو صحیح ہے ٹھیک ہے تو اس کو مارک کر لیجئے پیج ٹوینٹی ایٹ پر لاسٹ کہ زید بن ارکم کی آنکھیں ایک بار دکھنے لگی دوسری حدیث سنانبی داؤد کی ہے وہ بھی زید بن ارقم ہی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عادت کے لیے تشریف لائے جب کہ میری آنکھ میں درد تھا اب آنکھ اتنی چھوٹی ہوتی ہے اور اس میں اگر تکلیف ہے تو اس میں بھی عیادت کی جا سکتی عورت کا مرد کی عادت کرنے کے لیے جانا جیسے کوئی نرس ہے یا ویسے کوئی خاندان میں مگر مرد بیمار ہے جو محرم نہیں دیور ہو سکتے ہیں کوئی اور ہو سکتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں پردے کا خیال رکھا جائے اکیلے نہ جائیں فتنے کا اندیشہ نہ ہو کوئی ایسی گفتگو نہ اس سے کریں کہ جس سے کوئی فتنہ پھیلے ٹھیک ہے یہ جو آپ کی کتاب میں لکھا ہے نا بالکل ہی پرہیز کرے تو ایسا نہیں ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کی عادت کی تو خصوصاً خاندان میں یا اگر آپ پروفیشن میں ہیں کسی تو آپ کام کر سکتے ہیں لیکن شروط اور حدود کا خیال رکھے کیا وہی جو مرد اور عورت کے بیچ میں تعلق کی حدود ہے اکیلے میں کسی سے بات نہ کریں نہ اکیلے میں کسی کے گھر جائیں نہ اکیلے میں عادت کریں نہ اکیلے میں کسی سے ملیں اور دوسرا یہ کہ اپنے پردے اور حجاب کا خیال رکھے اور اس میں کوئی لوز ٹاک نہ ہو بعض لوگ برقع پہن کے بھی پردہ کر کے بھی پسی مزاق شروع کر دیتے ہیں جو کہ غلط ہے نا امد دردار رضی اللہ عنہا نے مسجد والوں میں سے ایک انصاری کی عیادت کی تبھی خاتون ہے تمہیں پتا چلا کہ مسجد میں فلاں شخص آتا تھا اور بیمار ہے تو وہ ان کی عادت کے لیے گئی رائٹ تو جو آپ کے مسا خادم ہے مثلا کوئی ڈرائیور ہے کوئی گھر میں کام کرتا ہے یا آپ کو ایسا بزنس کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو انٹریکشن ہے کسی آفس میں کام کرتے ہیں کہ جہاں کوئی انٹریکشن ہے آپ کا تو حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ عیادت کر سکتے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ ایک نیکی کمانے جائیں اور دس لوٹا کے آ جائیں ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہما کو بخار ہو گیا پھر میں ان کے پاس عیادت کے لیے گئی کون حضرت عائشہ پوچھا ابا جان آپ کا کیا حال ہے اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے تو اس سے کیا پتا چلتا کہ اتنی بات کرنے میں حال پوچھنے میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی بیمار ہے ہم سب کو ہر موقع پر اپنی حدود کا پتہ ہونا چاہیے اللہ نے ہمارے لیے اگر کچھ باؤنڈریز اور ہمارے لیے کچھ اگر حدود رکھی تو ہمارے فائدے میں رکھی ہیں اور اگر ہم ان کو توڑتے ہیں اللہ کی ناراضگی تو ہے ہی دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اب اگلی بات یہ کہ عیادت کے دوران کرنا کیا ہے وہاں جا کے کیا کرنا ہے صرف یہی پوچھنا حال کیا ہے یا پھر تھوڑی دیر اچھا پھر اور سنائیں کیا حال ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد اچھا پھر اور یا اپنے مسئلے سنانے بیٹھنے یا خوفناک باتیں کرے کہ مر جاؤ گے یہ بیماری بڑی خطرناک ہے تو انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی انہوں نے کہا کہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں عربی بھی ہیں تو ہم مسجد میں جاتے ہیں پہلے تو یہ تھا کہ قریبی جو بھی نیبرس ان کی عادت ہم اثر کے بات کرتے تھے پھر ہم نے پلان کیا کہ ہر ہفتے ہاسپٹل جانا چاہیے پوری ایک ہماری فوج ہماری تیار ہوئی اور ہم ہر ہفتے جاتے تھے پھر انہوں نے اتنا اچھا طریقہ بتایا کہ ہم لوگ جب جاتے تھے اور ہم لوگ اس وقت میں کتنے مریضوں کو دیکھ سکتے ہیں اور دعائیں <تصفيق> ان کو ان کی بیماری کی تکلیف کی عجر لاتے تھے حدیث کی روشنی میں تو انہوں نے بڑا اچھا لگتا ہے ہماری عیادت کرنے کا طریقہ یہ کہ مریض پریشان ہو جاتے ہیں ہم تکلیفوں کا احساس دلا دیتے جاتے اس کا حال پوچھنے اور خود اتنا بولتے ہیں اور اپنی ساری تکلیفیں سنا کے آ جاتے ہیں وہ بےچارا اور پریشان ہو جاتا ہے اور تھک جاتا ہے بازو بس کر دو جی آپ ماشاء اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر ایسا مریض ہوش میں آجے تو بازوقت کاموں میں وہ سن رہے ہوتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے ہل نہیں سکتے کچھ ریسپونڈ نہیں کر سکتے ایک کام تو انسان کے کام کر ہی رہے ہوتے کیوں جب کسی انسان سے کچھ فیض پہنچ رہا ہوتا ہے اس وقت تو ہم پھر بھی اس کی خدمت مدد اور اس کا حال چال پوچھ لیتے ہیں جب کسی سے ہمیں کسی نفے کی توقع نہیں ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بوجھ ہے ہمارے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اس کو پوچھ کے اور میں تو اتنا بڑا انسان ہو گیا اور میری اتنی ڈیوٹیز ہیں. یہ بہت بڑے کردار کی بات ہے اور بہت بڑے ازر کی بات ہے جی یہ بھی آپ نے جو بات کی نا کہ بات کیا کرنی ہے تعزیت کرنے جائیں عیادت کرنے جائیں تو پازیٹیو جا کے بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ پیشنٹ ہیں یا جو تعزیت والے لوگ ہیں ان کو آپ تسلیم دیں بالکل وہ جو ابھی بھوجا ایر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس میں جو ہماری اسٹوڈینٹ ہی ان کی اور ان کے بچوں کی ڈیتھ ہوئی اس کی تعزیت کے لیے میں جب ان کے گھر گئی تو کوئی خواتین پڑوس سے آئی ہوئی تھی وہ بار بار ان سے یہ پوچھیں کہ باڈیز کس حالت میں تھی اللہ اخبار مطلب ماں اور بہن سے بار بار پوچھیں اچھا چہرے بچ گئے تھے اچھا باڈیز کس حالت میں مطلب مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی پھر میں نے ان کو کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ مطلب اسی طرح عیادت کے لیے بھی کوئی جائے تو اگر کوئی کینسر کا مریض ہے کچھ تو اس سے پوچھتے ہیں اچھا کیموتھیراپی کیمو کب ہونی مطلب اپنا تجسس اپنے وہ اس کی اس میں لگ جاتی کیوری جو جو اور بالکل بالکل میرا خیال ہے ایکس اسٹوڈینٹس کو جو پچھلے سال یہاں بلو اسکا میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو اپروچ کرنے کی ضرورت ہے اور بتانے کی آئے اور اکٹھے مل کے کو پلان کر کے اپنے اپنے ایریا میں بے شک جائیں لیکن تھوڑی ٹریننگ لے لیں کہ کرنا کیا, کیا اب جو آپ سیکھ رہے ہیں ان کو نہیں سیکھا تو اب کرنے کا کام آپ کے پاس ٹائم کم ہے ان کے پاس نسبتاً ٹائم زیادہ ہوگا باز اوقات پتا نہیں ہوتا کرنا کیا تو موقع بھی ہوتا تو ہم نہیں کرتے نیکسٹ ڈور ہوتا ہم نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہے مریض کے پاس مختصر وقت کے لیے جا کر اس کی طبیعت اور بیماری کی موجودہ کیفیت اور علاج معلجے سے متعلق گفتگو کی جائے اس کی دلجوئی کی جائے حوصلہ افزائی کی باتیں کی جائیں تیمارداری کرنے والے کا لہجہ بہت نرم اور ہمدردانہ ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس پہنچتے تو اسے تسلی دیتے ہوئے فرماتے لا باسط ہر ان شاء اللہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں اللہ نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ثابت ہوگا مریض کو صحت کی امید دلانا سعدن ابی وقاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے سال میری عادت کے لیے تشریف لائے میں سخت بیمار تھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھی تو مجھے چھوڑ کر حج کر کے مکہ سے جا رہے ہیں اور میں ان سے پیچھے رہ رہا ہوں اس پر آپ نے فرمایا کہ یہاں رہ کر بھی اگر تم کوئی نیک عمل کرو گے تو اس سے تمہارے درجے بلند ہوں گے یعنی اگر تم پیچھے رہ رہے تو بھی تم یہاں بھی اچھا کام کر سکتے ہو اور امید ہے کہ ابھی تم زندہ رہو گے یعنی امید کی بات کی اور بہت سے لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور بہتوں کو نقصان پہنچے گا یعنی جو کفار مرتدین کے خلاف آئندہ جو ہونے والا تھا شاید اس کی طرف آپ کا اشارہ تھا کہ کچھ تم سے فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ تم سے نقصان پائیں گے کیوںکہ اشدار رحما بین صحابہ کرام کی جو خاص خصوصیت ہے تو اس اعتبار سے آپ نے ان کو امید دلائی اسی طرح زبانی ہمدردی کے علاوہ مریض اگر آپ کا قریبی دوست یا عزیز ہے تو اس کی مزید خدمت بھی کر سکتے ہیں مثلا اگر وہ تنہا رہتا ہے یا اس کے گھر والے دوسرے کاموں میں مصروف ہیں تو اس کے بالوں میں کنگی کر دیں اس کی ضرورت کی چیزیں ٹھیک کر دیں اس کا بستر ٹھیک کر دیں دوا کا وقت ہو تو دوا پلا دیں خود اس سے بھی دریافت کر لیں کہ کسی چیز یہ خدمت کی ضرورت تو نہیں ان چھوٹی چھوٹی خدمات سے اس کا دل خوش ہوگا اور وہ بیمار پرسی کے لیے آپ کے آنے کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا یہی وہ لمحات ہوں گے جب آپ کو اللہ کی رضا اور رحمت اس بیمار بندے کے پاس ملے گی بیمار کو صبر کی تلقین کرنا. بعض اوقات مریض پر بیماری کی سختی یا لمبا عرصہ تک بیمار رہنی کی وجہ سے بے صبری کیفیت تاری ہونے لگتی ہے میں تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا اب مجھے لگتا ہے میں نہیں ٹھیک ہو سکتا ایسے میں بیمار پرسی کرنے والے کو چاہیے کہ اسے صبر اور اس پر ملنے والے اجر کے بارے میں یاد دہانی کرائے اس سلسلے میں حادیث نبی کے حوالے سے کچھ واقعات سنائے مثلاً اتاب بن ربا بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن عباس نے مجھ سے کہا کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں میں نے کہا کیوں نہیں انہوں نے کہا دیکھو یہ جو کالی عورت ہے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے میں اس حالت میں بے پردہ ہونے لگتی ہوں آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرو گی تو اللہ تعالی تمہیں جنت سے نوازیں گے اور اگر چاہو تو میں یہ دعا کر دوں کہ اللہ تمہیں اچھا کر دے تو تمچی ہو جاؤ گی وہ خاتون بولی میں اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہوں گی البتہ اپ یہ دعا کر دیجئے کہ اس حالت میں میں بے پردہ نہ ہوں۔ میرا ستر نہ کھلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی عطا کہتے ہیں کہ میں نے اس دراز قد خاتون ام زفر کو کعبہ کے خلاف سے چمٹے دیکھا کتنی بڑی بات ہے نا کہ بعد میں بھی لوگ ان کو جنتی خاتون کے نام سے پہچانتے تھے تو ایسی بیماریوں میں صبر جنت کا ذریعہ ہے تو بیمار کو بڑا حوصلہ ہو جائے گا کہ کوئی بات نہیں اگر دنیا میں میرے پہ تکلیف ہے تو ہمیشہ کی زندگی تو بہت اچھی ہے پھر اسی طرح بیماری کے اجر کے بارے میں بہت ساری احادیث پیچھے گزر چکی ہیں کہاں بیماری میں مومن کا رویہ بیماری مومن کے لیے خیر کا باعث ہے ان احادیث کو آپ یاد کر یا وہ آپ کے پاس ہوں تو آپ ان کو کسی کارڈ پر لکھ کر بھی دوسرے کو جا کے دے سکتے کہ بار بار پڑھتا رہے آپ کے گھر میں شادی کے کوئی کارڈ کبھی آئے عید کارڈ اور کون کارڈ وش کارڈ وغیرہ, وغیرہ وغیرہ کیا کرتے ہیں ان کا یا بک مارکس بناتے ہیں، یا پھر پتا کیا کرتے ہیں؟ یا تو کچھ لوگ ان کو میموریز کے طور پر رکھ لیتے ہیں کچھ لوگ پھینک دیتے ہیں کچھ لوگ تھوڑے دن ڈیکوریٹ کر کے پھر پھینک دیتے ہیں کچھ صحیح یوز نہیں ہوتا ان کا تو ان کو آپ کارٹ کر کلیگرافی گرافی سیکھ رہے ہیں اب اب کا فائدہ اٹھائیں بلکہ ایکٹیویٹی ان سب سے کرا ہی لیں کہ بیماری سے متعلقہ حدیث ایک ایک اپنے گھر سے کارڈ لائیں اور اس کو اچھی طرح حدیث لکھیں اور تھوڑا سا ڈیکوریٹ کریں تھوڑا سا اس لیے کہتی ہوں کہ بعض لوگ کو اتنی ڈیکوریشن کر دیتے ہیں ہوربل قسم کی کہ اس میں میسج تو چھپ ہی جاتا ہے حدیث تو نہیں پڑی جاتی ایک لال کالے رنگ لگا کے اس کو خوب بھر دیتے ہیں اس کو میک اپ کر دیتے تو مقصد کیا ہے ٹاکسن سے بھرا ہوا ایک کارڈ مریض کو دینا وہ ظاہر ہے جتنے بھی آپ رنگ دگاتے ہیں ان سب کے اندر کیمیکلز ہیں وہ ڈینجرس بھی ہیں ایک لحاظ سے بہت رنگین چیزوں کے بیچ میں آپ رہے اس طرح کے پینٹ وینٹ جو ہے کپڑے کے رنگ نہیں وہ دوسری کی بات کریں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ہلکی پھلکی ڈیکوریشن کریں لیکن میسج واضح کریں تو آپ نے جو کچھ اب تک کیلی میں سیکھا ہے وہ بنائیں اور پھر ہر گروپ کو مقابلہ کر لیں جس کا کارڈ اچھا اس کو انعام دیں اور سب کے اچھے کارڈ ہر کلاس سے نکال کے ساؤنڈ بورڈ پہ لگا دیں ٹھیک ہے ان کو دیکھ کے دوسروں کو بھی اچھا بنانا آ جائے اور پھر وہ بھی بنا کے دوسرے مریضوں کو دے آئے جا کے ایک ایک حدیث ایک ایک اچھی بات کریٹوٹی استعمال کریں نقالی نہیں نقالی کرنے والے آگے نہیں بڑھتے کبھی بھی اصل بات یہ کہ آپ کے مائنڈ میں کیا آ رہا ہے آپ کس طرح اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں جب مریض کے پاس جائیں گے تو خالی تو نہیں جائیں گے آپ کا اپنا ہاتھ تو اللہ نے دیا ہے نا تو اپنے ہاتھ کی کمائی سب سے بہترین ہوتی تو قلم چلائیں پینسل لگائیں اور اس سے آپ دیکھیں کہ جب وہ بنا رہے گا نا اس وقت بھی آپ کو اللہ کا ذکر بہت اچھی طرح کرنا آئے گا اور اگر آپ کو زیادہ اچھی طرح بنانے آئے تو بنا بنا کے سیل کریں سیل کر کے ان کے پیسے کما کے وہ غریبوں پہ صدقہ کریں اپنے ہاتھ کی کمائی سے صحابیات کے پاس جو ہنر ہوتا تھا اس ہنر کو استعمال کرتی تھی کل کسی نے مجھے کہا کہ ہم غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کچھ فنڈز بھیج دیں میں سوچ میں پڑ گئی کہ اگر اس طرح ہم غریبوں کی مدد فنڈ مانگ کے کریں گے تو اس کا مطلب پہلے گریب ہیں تو جب آپ خود گریب ہیں تو آپ کے اوپر تو صدقہ دینا لازم ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے تو صدقہ کرنے کے لیے پہلے تو آپ کو خود امیر ہونا چاہیے تو کسی سے مانگ کے تو امیر بننا کوئی اچھی بات نہیں کیا خیال ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں مجھے پیسے دیں میں کو دینے سینس نہیں بنتی نا اس بات کی اچھا بہرحال اب آپ دینا چاہتے تو آپ کے پاس ہونا چاہیے اب آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کوئی کام کرنا چاہیے کوئی طریقہ سوچے کوئی چھوٹی موٹی چیز بنائے اور کچھ نہیں تو گھر میں آپ کو کچھ پکانا چکانا ہی آتا ہوگا کوئی بیک سیل لگا لیں کسی کو اگر کیک بنانا آتا ہے تو کیک بنا کے لائے اس کے پیس کاٹ کے اس کا اندازہ کر لے اتنے کا بنا تھا اور اس میں اتنا پروفٹ آ سکتا ہے وہ نیچے رکھے سیل کریں اور اس میں سے اگر دس روپے بھی بچت ہے تو وہ دس روپے آپ صدقے میں ڈال دیں پیٹ بھی بڑا لوگوں کا دس روپے بھی کمایا آپ نے اور صدقہ بھی کر لیا ہاتھ سے اس میں کتنا ٹائم لگ جائے گا کتنا لگے گا کارڈ بنانا آتا ہے کوئی اور ہنر آتا ہے وقت زیادہ نہ لگائیں اس کے باب سخت خلاف ہوں کیونکہ اگر آپ اپنے علم کے جو اپنا فرض ہے اس کو چھوڑ کے کہ نفل بھی صدقات پہ آ گئے اور اس کو فرض کے درجے میں لے اور ترجمہ آپ کا کچا رہ گیا قرآن کا تو یہ قابل قبول نہیں لیکن ٹھیک الہدا قرآن کی خدمت کے لیے بنا ہے تو قرآن کی خدمت کرنے کے لیے بھی تو آپ کو کچھ چاہیے نا ہاتھ میں تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ایسا ہنر مثلا آپ کو اچار بنانا ہوتا ہے مربع بنانا آتا ہے کوئی اور چیز بنانی آتی تو کیا کر سکتے آلو کی بھجیا اور روٹی بنانی آتی ہے تو آپ ایک دن چار روٹیاں بنا کے لے آئے اور تھوڑی تھوڑی بھجیا اور اس میں لپیٹ کے اس کا آپ سینڈوچ بنانا سیکھ سینڈوچ یا وہ جو رول ہوتا ہے اس کی صرف ٹیکنیک ہے رول کرنے کی نتنگ ایلس اس میں کچھ بھی نہیں ہے باقی وہ سالن نہیں ہوتا جس میں بھرا ہوا ہوتا ہے تو وہ رول کس طرح بن جاتا ہے اور زیادہ اس کی قیمت کیوں بڑھ جاتی ہے شیپ آپ کو پتہ ہے الدا کینیڈا کی بلڈنگ جب ہم نے لی تو الحمد اللہ سب نے حصہ ڈالا پوری دنیا سے لوگوں نے اپنا اپنا جو بھی تھا ڈالا حصہ ابھی اب ایسا ہوتا جہاں بھی کچھ بنتا سب حصہ ڈالتا اس بلڈنگ میں بے شمار اسٹوڈینٹس کا حصہ ہر لحاظ سے حصہ اب وہ بیٹھے گھر میں اجر کما رہے اچھا اب وہاں ہم کیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے بڑی ڈونیشن بھی ہوں لیکن وہ ایک مٹھی پر کھجورے بھی ضرور آئیں کیونکہ برکت مٹھی بھر کھجوروں کی ہے نا وہ جو غزوہ تبوف میں ایک صحابی کا مال سب سے اوپر رکھا گیا تھا سب سے تھوڑا تھا لیکن محنت زیادہ تھی اس کے پیچھے اور خلوص بھی ظاہر ہے تو ہم نے ہر گروپ کو یہ پروجیکٹ دیا کہ ہر روز ایک گروپ بریک ٹائم کے لیے کچھ بنا کے لائے گا اب وہ اپنے اپنے انہوں نے طریقے ایجاد کیے کسی نے پیسے کٹھے کر کے ایک نے کوکنگ کر لی جیسے میٹھے چاول گڑ والے چاول بنانے فار اگزامپل مجھے زیادہ اچھے آتے بنانے مسل تو سارے وہ بنانے والا بن جائے باقی لانے کو گڑ لے آئے کوئی چاول لے آئے کوئی گھی لے آئے کوئی... ہر ایک اپنے اپنے طریقے پہ اور الحمد للہ ہر روز بریک میں لوگوں کو مزے مزے کے کھانے بھی ملنے لگتے اور وہ خوشی سے خریدتے بھی تھے اس کی آمدنی ہوتی اور وہ آمدنی کے اندر جا رہی تھی تو اس میں سب کا حصہ بنا نا پھر سب کی اونر شپ ہوتی ہے جہاں آپ خرچ نہیں کرتے نا وہاں آپ کی کوئی اونر شپ نہیں ہوتی مجھے کہہ رہی تھی نا گھر خریدا تھا تو اونرشپ کا احساس تھا تو جب آپ کہیں ڈالتے ہیں کچھ دیتے ہیں جب تو پھر آپ اس کو آن بھی کرتے ہیں نا اس کا ایک لطف بھی اور ہوتا ہے اس کا ایک سکون ہی اور ہوتا ہے کہ میں نے اس میں کچھ لگایا ہے آپ کی ایسوسیشن افیلیشن کچھ اور طرح کی ہوتی اور جب آپ صرف لینے والا اینڈ ہے نا بس مجھے ملے, ملے ملے ملے پہلے علم ملے پھر تنخواہ ملے پھر یہ سہولت ملے پھر وہ ملے پھر ریسپیکٹ ملے پھر محبت ملے پھر کیئر ملے تو جب آپ کی یہ سوچ ہوتی ہے تو آپ کبھی ایک تو خوش نہیں رہ سکتے دوسرا یہ کہ آپ کبھی بھی اپنی جان نہیں مار سکتے اس کام میں. کیونکہ آپ اس کو اون ہی نہیں کرتے آپ تو الہدا والے کہہ کے پھر بات کرتے الہدا والے یہ کرتے اور الہدا والے وہ کرتے ہیں ایک لوگ یہ بھی ٹرم یوز کرتے ہیں نا والے یہ کر کون کہتا ہے یہ جو یہ سمجھے کہ الہدا میرا ہے وہ کہہ سکتا ہے الہدا والے وہ کون ہیں جی آپ خود ہی اگر آپ ان کو برا بالا کہہ رہے تو اپنے آپ پہ لار وہ آپ ہی پہ پلٹے گا سب تو ہمارے جو سوچنے کا انداز ہے یہ ہماری جو کسی بھی چیز کی اپروچ ہے وہی وہ جب غلط ہوتی بنیاد ہی غلط ہے تو پروگریس اور برکت کہاں سے آئے گی وہ نہیں ہوتی پھر اسی لیے دن نہیں پھیلتا کسی بھی چیز کا مون ہم اپنے گھر کو نہیں کرتے ہم اپنی چیزوں کو نہیں کرتے وہ بھی اٹھا کے پھینکی ہوئی ہوتی ہے کوئی سمیٹ دو ہمارے لیے گھر جا کے بہت سے لوگ یونیفارم اتار کے بھی اس کو صحیح جگہ نہیں رکھتے وہ ماں ہی بیچاری اٹھ اٹھ, اٹھ کے رکھ رہی ہوتی ہے تو آج کل کے بچے موسٹلی نہ وہ ماں باپ کو آن کرتے ہیں نہ کسی اور چیز کو بس اپنی ڈیزائرز کو ان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے تو یہ سوچ بدلنی ہوگی کیونکہ بحثیت پاکستانی قوم ایک مقروض قوم ہے لینے والی قوم ہے تو وہ لینے کی عادت پڑ چکی ہے ہر جگہ مانگنے والی سوچ ہے کرنے والی کوئی سوچ نہیں تو ہمیں اس سوچ کو تبدیل کرنا ہے ہمیں کچھ کرنا ہے اور کر کے فائدہ پہنچانا ہے جب ہم فائدہ دیں گے تو وہ صرف ہمیں نہیں ہماری نسلوں کو بھی پہنچے گا کیونکہ اللہ کسی محسن کا عجر ہرگز نہیں مارتا ان اللہ اللہ اجر المحسنین تو اس لیے آپ میں سے ہر ایک یہ سوچے وہ کیا کر سکتا ہے چلیے آگے چلتے ہیں. بیمار کو بری گفتگو سے روکنا لیکن امر بل معروف اور نہیں منکر کرنا جابر بن عبداللہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام صاحب یا امسیب کے ہاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امب یا مسئب تمہیں کیا ہوا تم کیوں کاپ رہی ہو اب یہ بھی عیادت ہے نا ٹھیک ہے نا اس نے ارض کیا بخار ہے اللہ اس میں برکت نہ دے تو آپ نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو کس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کو چل دور کرتی تو آپ نے اس کو روکا کہ ایسا نہ بولو پھر دعا کرنا بیماری اللہ ہی کی طرف سے اور بیماریوں سے بچانے والی بھی اللہ ہی کی ذات ہے اس لیے عیادت کے لیے آنے والا صدق اور اخلاص سے مریض کی صحت یابی کے لیے اللہ سے دعا کرے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے کی جانے والی دعا جلد قبولیت کے درجے کو پہنچتی لہذا اس موقع پر مریض کی تکلیف اور اذیت کو دل کی نرمی سے محسوس کر کے خصوصی تاثیر اور برکت رکھنے والی مصنون دعائیں کی جائیں وہ انشاءاللہ آپ کو اس کارڈ میں مل جائیں گی جس کا ذکر کل بھی ہوا جو دم ہیں دعائیں ہیں ازب البا الناس اور اسلام عظیم وغیرہ وغیرہ یہ سب دعائیں پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی مریض کی عادت کے لیے جائے تو چاہے کہ یوں کہے اے اللہ اپنے بندے کو شفا عطا فرما یہ تیری راہ میں کسی دشمن کو زخمی کرے گا یا تیری رضا کے لیے کسی جنازے میں شریک ہوگا یعنی اس کے کہ اللہ اس کو صحت دے یہ تیرا بندہ فلا فلا کام کرے گا ہر بندے کا اپنا اپنا ایک فیلڈ ہوتا ہے نا کہ اس طرح دین کے لیے فائدہ مند ہوگا یا انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوگا کہ یہ کسی کے جنازے میں شریک ہوگا سے فائدہ پہنچانا ہے نا اس کو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بیمار کی بیمار پرسی کرے اور سات مرتبہ یہ کہے اصل اللہ العظیم رب العرش العظیم یا تو اللہ تعالی اسے اس مر سے شفاہ دے دے گا ایز لونگ اس کی موت کا وقت نہ ہو۔ پھر مریض کے سر کے پاس بیٹھ کے دعا دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ اپ عیادت کے لیے جاتے تو سرانے کی طرف بیٹھتے۔ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ کیا حکمت ہے اس میں جب آپ کسی کے فیس کے قریب ہوتے ہیں سر کے قریب ہوتے ہیں تو زیادہ قرب محسوس ہوتا ہے ربی بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں حسن کے ساتھ قطادہ کی عادت کو گیا حسن قطادہ کے سر کے پاس بیٹھے ان سے حال پوچھا اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کے قلب کو شفا دے اور ان کی بیماری کو دور کر دے اللہ مشف کلب ہو وشف سخم ہوں ہاتھ پھیر کر دم کرنا کل اس کا طریقہ بتایا گیا تھا پیشانی منہ اور پیٹ پر ہاتھ پھیر کر دم کرنا بن نبی وقاص جب مکہ میں بیمار ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت کے لیے تشریف لائے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ پیشانی پہ ہاتھ رکھا پھر میرے منہ اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا کی شفات آ کر میں مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے جگر پہ محسوس کرتا ہوں اور یوں محسوس ہوتا ہے یہ ٹھنڈک مجھے اب بھی ہے بعض ہاتھوں کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ واقعی انسان کو دیر تک اس میں خیر محسوس ہوتی ہے ہر ایک کی وائبز ہوتی ہیں نا اپنی اپنی اور بعض بائیس ورثہ بھی ہوتا ہے تاون اور مدد کرے انسان اگلا کام کیا کرے تعاون اور مدد کرے تعاون اور مدد حسب میں ضرورت اگر کھانا نہیں تو کھانا دے دوا نہیں ہے اس کے پاس دوا لا دے کوئی اس کے ٹیسٹ کرانے والے تو وہ کروا دے یعنی کوئی بھی اس کے کام ہے اس کے بچے گھر میں پڑے ہیں بچارے بھوکے ان کو کھانا کھلا دے ان کو ہوم ورک کرانا ہے یا اور کوئی کام جیسے گھر میں مثلاً آپ کی بھابھی کا کوئی بیبی ہونے والا ہے ایک رویہ یہ ہو سکتا ہے اب مصیبت آ گئی اب ہمیں ان کے بچے دیکھنے پڑیں گے اور کھانا بھی ہمیں بنانا پڑے گا اور یہ اسی وقت ان کو بچہ پیدا کرنا تھا وغیرہ وغیرہ اور میرے بھی اگزام ایک یہ رویہ ہے اور دوسرا کیا ہو سکتا ہے چلو نیکی کا ایک موقع ہاتھ آ رہا ہے اور انسان اگر سارا کام خود نہیں بھی کر سکتا کسی اور کی عادت کے لیے آنے والی کی مدد لے سکتا ہے لیکن اصل بات یہ کہ خوشی سے ہم کریں اور اس وقت ان کے بچوں کو پڑھا دینا یا کچھ بنا دینا یا کچھ مساج کر دینا یا کوئی بھی جو آپ کے پاس سکل ہے کسی بھی طرح آپ کمفرٹ دے سکتے ہیں تو آپ گھر کے بیمار کو پہلے گئے اور باقی بعد میں <سؤال> خیر وہ تو پھر خود غرضی والی ایک بات ہو سکتی ہے لیکن اگر کسی کو جنت کی خوشبو نہیں نیکی پہ ابار سکتی تو اپنی ذات ہی کے لیے کر لے پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی علاج آتا ہے مثلا کوئی شخص بے ہوش پڑا اور آپ کو پتا کیسے ہوش میں لانا ہے تو آپ صرف دور کھڑے ہو کے نہیں عادت کریں گے اب آپ آگے آ جائیں گے اور کہیں گے میں اس کا علاج کر سکتا ہوں مجھے موقع دیجئے میں کر تو مثلا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب وہ بیمار پڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ان کی عادت کے لیے آئے انہوں نے دیکھا کہ مجھ میں بے ہوشی غالب ہے چناچر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا اس سے مجھے ہوش آ گیا ٹھیک ہے پھر ڈاکٹر کو بلانے کا انتظام یا ہسپتال لے جانے کا انتظام باض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں تو آپ کہیں میں لے چلتی ہوں اپنے ہمسایوں کو گھر والوں کو کسی اور کو ایک انصاری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عادت کے لیے تشریف لے گئے جو زخمی ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں قبیلے کے طبیب کو بلا کر اسے دکھاؤ ٹھیک ہے بنو فلاں کے طبیب کو بلاؤ وہ ان کا ڈاکٹر ہے اور اس کو اس سے علاج کراؤ لوگوں نے اسے بلایا تو وہ آ گیا اور کام ہو گیا مریض کو فائدہ مند علاج کے لیے مجبور کرنا یعنی جو سمجھدار انسان ہو وہ اس کو بتا سکتا ہے کیونکہ بعض وقت مریض دوائی نہیں کھاتے یا علاج نہیں کرواتے یا سرجری نہیں کراتے ہجامہ نہیں کراتے ٹھیک ہے نا تو ہجامہ ہی کے لیے کہنا جابر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مقنے کی عادت کے لیے گئے تو فرمایا میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک تم سینگی نہ لگوا لو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اس میں شفا ہے اسی طرح اور بھی اس میں حادث ملتی ہیں جو پیچھے میں آپ کو بتا چکی مریض کے گھر والوں کا خیال رکھنا ابراہیم بے نبو ابلا کہ میری بیوی بیمار پڑ گئی میں اس زمانے میں ام دردہ کے پاس جایا کرتا تھا جب میں جاتا وہ پوچھتی تمہاری بیوی کیسی ہے؟ میں کہتا بیمار ہے پھر وہ کھانا منگواتی میں کھانا کھاتا اس کے بعد واپس آتا ایک مرتبہ میں ان کے پاس آیا تو وہ بولی اس کا کیا حال ہے میں نے کہا اب قریب قریب اچھی ہے انہوں نے کہا جب تم کہتے تھے بیمار ہے تو میں تمہارے لیے کھانا منگواتی لیکن اب وہ قریب قریب صحیح ہے تو میں تمہارے لیے کچھ نہیں منگواؤں گی گو لوگ تھے اور وہ مائنڈ بھی نہیں کرتے تھے عادت مفید گفتگو کرنا ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم مریض کے ہاں جاؤ تو اچھی باتیں کرو کیونکہ فرشتے تمہاری باتوں پہ آمین کہتے ہیں یعنی زندگی کی دعا دو صحت کی دعا دو مریض کے پاس علمی گفتگو کرنا خصوصاً اگر اس کو علم سے دلچسپی ہو راشد بن حبیش کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ بن سامد کی عادت کے لیے تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ شہید کون ہوتا ہے سب لوگوں پہ خاموشی چھا گئی تو عبادہ نے کہا کہ مجھے سہارا دے کر بٹھا دو لوگوں نے ایسا ہی کیا تو عبادہ نے اللہ کے رسول اجر کی نیت سے صبر کرنے والا مجاہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح تو میری امت کے شہدا بہت تھوڑے رہ جائیں گے اللہ کے راستے میں تعاون کی بیماری میں مرنا بھی شہادت غر کھو کر مرنا بھی شہادت پیٹ کی بیماری میں مرنا بھی شہادت نفاس کی حالت میں عورت کا مر جانا بھی شہادت اس کو اس کا بچہ اپنی ناف کے ذریعے سے جنت کی طرف گھسیٹے گا مریض کو اچھے مشورے دینا قدرتی علاج سے آگاہ کرنا مثلاً پیچھے پڑی نا اپنے حدیث کے کوئی کلونجی کا مشورہ دیتا کوئی اور تیل کو ملا کے ناک میں ڈالنے کا مشورہ وغیرہ وغیرہ تو اگر اچھا علاج آپ کو پتا اس بیماری کا تو بتانے میں حرض نہیں یا اچھے ڈاکٹر کا پتا ہے تو اس کا بتایا جا سکتا ہے ایک اور طریقہ معلوم ہے پھر اگر کوئی مریض شرک علاج کر رہا ہے تو اس اس انل منکر بھی کرنا ہے ٹھیک ہے کاٹ دینا پھر مریض کو خیر مانگنے کی تلقین کرنا حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کی عیادت کے لیے گئے وہ چوزے کی طرح ہو چکا تھا بالکل ہڈیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کوئی دعا مانگتے تھے یہ کیا حال ہوا تمہارا اس نے کہا جی ہاں میں یہ دعا مانگتا تھا کہ اے اللہ تم نے مجھے آخرت میں جو سزا دینی ہے دنیا میں ہی دے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ تمہارے اندر اس کی ہمت یا طاقت نہیں ہے تم نے یہ دعا کیوں نہ کی کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنب سے محفوظ رکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی پھر مریض کو دعائیں سکھا دینا بجائے اس کے ہر وقت یہ انتظار کرے کو آئے تو مجھ پہ دم کرے اسے دم وغیرہ آیات سکھا دی جائیں۔ عثمان کہ تشریف لائے جبکہ مجھے بڑا سخت درد ہو رہا تھا قریب تھا کہ مجھے ہلاک کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا درد کی جگہ پر سات بار اپنا دایا ہاتھ پھیرو اور کہو اہد عزت اللہ و قدرتی ایسا ہی کیا تو اللہ نے میری تکلیف دور کر دی تب سے میں اپنے گھر والوں اور خود پڑھے نہیں آتا تو کہلوا دے اس کو آپ آگے آگے پڑھے وہ آپ کے پیچھے پیچھے پڑھے ساد دفعہ کہلوائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کو یاد ہی ہو جائے مریض کو غلط وسیعت کرنے پر روکنا مریض کو غلط فیصلے کرنے سے منع کرنا خصوصاً وراثت اور وسیعت کے بارے میں ان شاء پڑھیں گے تو اس میں تفصیل بتاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بیمار ہوئے تھے مکہ میں تو انہوں نے جب بصیت کے بارے میں کچھ ایسی بات کی یعنی وہ سارا مال صدقہ کا کرنا چاہتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے بچے ہاتھ پھیلائیں تم ان کے لیے کچھ چھوڑ جاؤ پھر مریض کو غلط کام پر تنبیہ کرنا اور توبہ کی طرف بلانا توجہ دلانا بن ساز سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ابن عامر کی عادت کے لیے آئے ابن عامر نے کہا ابن عمر کیا تم اللہ سے میرے لیے دعا نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نماز بغیر تہارت کی قبول نہیں ہوتی اور خیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں کیا جاتا اور تم بسرا کے حاکم رہ چکے ہو یعنی تم اپنے ان گناہوں پہ توبہ کرو مطلب یہ تھا کچھ اور مفید باتیں بیٹھ کر عیادت کی جائے کھڑے کھڑے نہ چاہے دو منٹ بیٹھے تو سٹ ڈاؤن جب کھڑے ہوں گے تو مجھے اس کے ہے ابھی چلا جائے گا ابھی چلا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مریض کی عادت کو چاہتا ہے مسلسل رحمت میں داخل رہتا ہے یہاں تک کہ بیٹھ جائے جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو گویا رحمت میں غوطہ لگا دیتا ہے جانے میں بھی رحمت ہے لیکن بیٹھنے میں مزید لیکن زیادہ دیر نہ بیٹھے رہیں نہ زیادہ باتیں کریں نہ شور کریں سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری آدمی کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو ایسے محسوس کیا کہ کوئی آدمی اندر باتیں کر رہا ہے لیکن جب اسے اس اجازت طلب کی اور اندر داخل ہو کر دیکھا تو انصاری کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ مجھے ایسے سنائی دیا کہ تو کسی آدمی سے گفتگو کر رہا ہے اس نے کہا اللہ کے رسول بخار کی وجہ سے لوگوں کی باتیں مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی اس لیے میں اندر آ گیا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا وہ آپ کے بعد بہترین مجلس والا اور گفتگو والا آپ نے فرمایا وہ تو جبریل تھے تمہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر وہ اللہ کو قسم دیں تو ان کی قسم پوری کر دیتا ہے یعنی پتہ اس سے کیا چلتا ہے کہ جب فضول باتیں لوگوں کو اچھی نہ لگے اور ان کو چھوڑ کر وہ تنہائی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اچھا نیمل بدل دے دیتا ہے تو لاہ سے پرہیز کرنا اور بیماری کی حالت میں بھی کثرت کلام سے اجتناب بہت ضروری ہے تو عیادت کرنے والوں کو بہت زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے اور دوسری طرف یہ ہے کہ مریض کو بھی اس چیز سے دوسروں کو روک دینا چاہیے اگر اس کے پاس بہت زیادہ باتیں کری جا رہی ہیں لیکن اگر مریض کا کوئی بے تکلف دوست ہے یا کسی کی کمپنی سے اس کو راحت پہنچتی تو بھی مریض کی ضرورت کے مطابق یا خواہش کے مطابق اس کے پاس زیادہ وقت گزارا جا سکتا ہے لیکن جس وقت مریض اس سے بھی تھک جائے تو وہ ناراض ہو کے نہ واپس لوٹے کیونکہ مریض کمزور ہوتا ہے نا تو بعض وہ کیا چاہتا ہے تنہائی چاہتا ہے سونا چاہتا ہے آرام کرنا چاہتا ہے تو مسلسل اگر مریض کے سر پہ سوار رہ جائے تو وہ ریلیکس نہیں ہو سکتا قدرتی بات ہے کہ کسی بھی دوسرے شخص کی موجودگی میں آپ ایک حد تک تو خوش ہو سکتے ہیں اس کے بعد آپ انہیں تنہائی چاہتے اور خاص طور پر جن لوگوں کو اللہ سے باتیں کرنی ہو تو انہیں مجلسوں کا زیادہ شوق بھی نہیں ہوتا اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہر مجلس کے اندر بہت محتاط ہو کے بھی بیٹھنا چاہیے کیونکہ انسان جب دوستوں میں ہوتا ہے تو بازوقت ایسی باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں کہ نکلنی چاہیے اور پھر انسان اس پر ریگریٹ کرتا ہے تو یہ نہ مریض کے پاس بیٹھے چار اس کو ایسی باتیں سنا دے کہ بعد میں آکے کے اور نادم پریشان ہوں یا مریض کے منہ سے ایسی باتیں نکل آئیں کہ وہ بعد میں اتنی دیر استخباری کرتا رہے تو اس موقع پر بھی امر بال اور نہیں انل منکر بہت ضروری ہے اور احتیاط بھی ضروری کہ کیا بول رہے ہیں ممکن ہو تو مزاج پرسی کو جاتے ہوئے مریض کے لیے کچھ پھول میں اس کے حق میں نہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کو ان سے الرجی ہوتی ہے اور وہ اور بیمار پڑ جاتے ہیں پھولوں کو اللہ نے باغوں میں لگایا ادھر ہی رہنے دیں ان کو یا پھل ہمراہ لے جائیں تو اس سے بھی باہم التی اور مریض کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے یا آپ کی کتاب میں لکھا ہوا اس لیے تھوڑی سی بات کی اور کاغذی پھولوں سے تو اور زیادہ پرہیز کرے کیونکہ کاغذی پھولوں پہ مٹی پڑ جاتی ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ڈسٹ اڑ کے آپ کے سانس میں شامل ہونے لگتی ہے ان کو دھوئے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں اس سے بہتر, ہاں اس سے بہتر یہ بڑی پریکٹیکل سجیشن دی ہے وہ کسی کام تو آئے گا نا اس کے تو کسی کو بھی کچھ دینے سے پہلے یہ دیکھے کہ کارآمد چیز ہو جو کام آئے نہ کہ اس کے لیے الٹا وبال جان بن جائے مریض کے گھر پہنچ کر ادھر ادھر تانگ جھانگ سے پرہیز کیا جائے وہ کیوں کہ اچھا کچن میں جاگ اسے اچھا کچن دیکھیا تک تو ٹھیک ہے پھر یہ نہیں کہ کھانے کے برتن سے ڈھکن اٹھا اٹھا کے دیکھا جائے کیا پکایا ہوا ہے یا خود ہی کھانے بیٹھ جائے عبداللہ بن ابو حزیل سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ایک مریض کی عادت کے لیے گئے ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے اس گھر میں ایک عورت تھی لوگوں میں سے ایک آدمی اس عورت کی طرف دیکھنے لگا تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم اپنی آنکھ پھوڑ لیتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا بجائے اس کے کہ تم عورت کو دیکھنے لگ گئے اچھا صحابہ میں کتنی زبردست کوالٹی پر نہیں منکر کرتے تبھی ان کے اندر ایک ایسی سوسائٹی موجود تھی جو پروڈکٹیو تھی ہم اس وقت کچھ نہیں کہتے ہیں. وہاں سے اس مجلس سے اٹھتے ہیں پھر آپس کو کسر پسٹ شروع کر دیتے ہیں پھر غیبت شروع کر دیتے ہیں پھر اسی پہ سوچ بچار کرتے رہتے ہیں وہ ہوا کیا وہاں جو کرنے کا کام تھا وہ کیا ہی نہیں فرائض سے غافل جابر بن عبداللہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری کے گھر اس کی عادت کے لیے تشریف لے گئے اس کے قریب ایک چھوٹی نالی بہ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پینے کے لیے پانی منگواتے فرمایا اگر تمہارے پاس اس مشک میں رات کا بچا ہوا پانی موجود ہے تو ٹھیک ورنہ ہم اسی سے پی لیتے ہیں تو اسی سے یہ پتا چلتا ہے کہ تیمارداری کرنے والا مریض کے ہاں سے پانی پی سکتا ہے اور اگر اس وقت تھوڑی بہت چیز کو وہ آفر کرے تو حرج نہیں ہے کچھ کھانے میں عیادت کے دوران نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھیں یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ اچھا وہ ابھی چکے میں جنت میں بیٹھی ہوئی ہوں تو باہر جا کے ہی فرض ادا کروں نظر تاشا کہتی کچھ کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ایک مرض کے دوران عیادت کرنے آئے آپ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی حالانکہ آپ خود مریض تھے مریض کے مرض کی شدت کو دیکھ کر آنسوں کا کو نکلنا کوئی حرج نہیں عبداللہ بن عمر کہتے کہ بنو بادہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے ساتھ عبد بن بنو سعد بن نبی وقاص عبداللہ بن مسعود بھی تشریف لے گئے جب آپ اندر گئے تو تیمارداروں کے ہجوم میں انہیں پایا آپ نے دریافت فرمایا کیا وفات ہو گئی یعنی اتنے لوگ اکٹھے لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرض کی شدت کو دیکھ کر رو پڑے یعنی اگر آپ کے آنسو نکل آتے ہیں یا دل خفا ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں انسانی جذبات ہیں لوگوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو سب رونے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اللہ تعالی آنکھوں سے آنسو نکلنے پر عذاب نہیں دے گا نہ دل کے غم پر لیکن اس کی وجہ سے عذاب دے گا یعنی آپ نے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اب باتیں ساتھ شروع کر دی کچھ برا بلا کہنے لگے یا غلط بات کی تو اس سے پکڑ ہوگی اگر ایسا مریض ہو کہ آپ اس کی عادت کے لیے اس کے گھر نہ رہ سکتے تو مریض اپنے گھر میں شفٹ کر سکتے ہیں یا گھر کے قریب لا سکتے ہیں جیسے بازو پیرنٹس ہوتے ہیں یا کوئی اور حضرت آشا کہتی ہے کہ غزل خندق میں ساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں زخم آ گیا تو آپ نے کیا کیا تھا یاد ہے پیچھے بتایا تھا میں سیرت صاحب یاد میں بتایا تھا میں کو مسجد کے قریب خیمہ لگوایا تھا اس میں کون تھی نرس ڈاکٹر حضرت رفیدہ تو پھر آپ نے مسجد میں خیمہ نصب کرایا کہ آپ قریب رہ کے ان کی عادت کر سکیں ہو سکے تو صبح شام مریض کا حال پوچھے نہیں جو قریب ہو محمود بن لبیز سے روایت ہے کہ ساد رضی اللہ کو جب غزل خندق میں بازو کی رق پہ زخم آیا ان کی حالت خراب ہوئی تو انہیں ایک عورت کے ہاں پہنچا دیا گیا جن کا نام روفیدا تھا وہ زخمیوں کا علاج کرتی تھی جب شام کو ساتھ کے پاس گزرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھتے کئی فا امستا کیسے شام کی جب صبح ہوتی تو پوچھتے کئی اصبحتا صبح کیسے ہوئی تو سات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر دیتے پھر غیر مسلم مریض کی عادت کرنا بھی مصنون ہے اور اس وقت خاص طور پر موقع غنیمت سمجھتے ہوئے اسلام کی دعوت دیں آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے کرسچن ایسے لوگ تیار کرتے ہیں جو میں جا کے آخری وقت میں مریضوں کو کرسچن لڑکے کی بات بتائی نا کہ جب آپ اس کی عادت کے لیے گئے تو آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا تو اس نے کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے ذریعے اس کو آگ سے بچا لیا لیکن اگر کچھ ایسے لوگ ہو کہ جو بیمار ہونے کے باوجود غلط کام نہ چھوڑ رہے ہیں تو آپ بائک بھی کر سکتے انہیں احساس دلانے کے لیے کہ تم اس حرام سے نکلو یعنی کسی برے کام میں تعاون نہیں کرنا چاہیے ہمدردی تو کرنی چاہیے سمجھانا بھی چاہیے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی سمجھتا نہیں تو پھر ناراضگی کا اظہار بھی کرنا چاہیے چاہے کوئی مریضی ہی کیوں نہ ہو تاکہ اس کی آخرت بچائی جا سکے کیا عادت کرنے کے لیے گھر کے سب بندوں کو جانا چاہیے وہ باری باری جائیں تاکہ اس پہ بوجھ نہ پڑے لیکن جانا تو سبھی کو چاہیے ہر ایک اپنا اپنا عمل ہے نا ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر سہانک اللہ اشد اللہ اللہ اللہ انت کا اطوب ال